جو پیچھے ایک صاحب بہت دیر سے جی فرمائیے جناب کیا حکم دیکھیں لاؤڈ آ جائے ادھر لاؤڈ بھیج جی سر یہ پوچھنا تھا کہ آج کل موبائل کا زمانہ ہے لوگ ایس ایم ایس میں جو ہے احادیث بھیجتے ہیں یا حضرت علی کے اقوال بھیجتے ہیں اس میں کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے اب دیکھیے مسئلہ تو یہ ہے سب سے پہلے کوئی اقوال اگر وہ پیش کرتے ہیں کوئی اچھے اقوال ہوں تو چلو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ٹھیک لیکن بعض جو عربی کی عبارت ہے تو اس کو آپ انگریزی میں کیسے لکھیں گے عربی کی عبارت کا کسی زمان میں نعمل بدل نہیں کوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو قاہ یا حا یا عائن اس کا بدل آپ کو کسی زمان میں نہیں ملے گا جیسے آپ کسی کو کہیں السلام علیکم تو ان کے کی جگہ کیا استعمال کریں گے استعمال کریں گے یا قرآن کی کوئی آیت بھیجیں گے تو یہ تو تحریف قرآن ہے جیسے آپ نے دیکھا نا ہمارے یہاں گجراتی میں سورہ یاسین پڑھتے ہیں لوگ تو اس میں کیا اس کی تخصیص ہوگی کہ ہاں کہاں ہے آئین کہاں ہے قاف کہاں ہے نہیں تو اس لیے کسی بھی دوسری زبان میں اس کا ڈھالنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں جو عربی ایسی زبان ہے لہذا ایسے میں اس کے مفہوم کا اگر کوئی لکھ دے کوئی اچھی بات اگر ہے اور مستند ہے تو ٹھیک ہے اب یہاں تو میں اپنا فون کھولتا ہوں جناب تو پتہ چلا کہ تین سو ایس ایم ایس ہیں اب تین سو منٹ تو میرے پاس نہیں ہے بھائی کہ میں اس کا مطالعہ کروں کہ لوگ شکایت بھی کرتے ہیں جب آپ ایس ایم ہے جواب تو کہاں جواب دے گا آدمی جب تین سو ڈھائی سو ایس ایم ایس آئے تو اس کا جواب کیسے دے گا آدمی پھر وہ کمپنیوں نے بھی جناب خوب کیا وہ اپنی دکان چمکا نکلی ایک ہزار ایس ایم مفت پانچ ہزار سب لگے ہوئے بلکہ بالوں میں دیکھا کہ ہم سے بات کرتے ہوئے تو ٹک ٹک کرتے رہتے بیٹھے بلکہ نماز میں بھی انتظار کرتے ہیں اتنے ماہر ہو گئے کہ ادھر ادھر سب دیکھتے ہیں ادھر بٹن ان کے چلتے رہتے ہیں تو یہ تو ایسی بلا ہے بھائی میرے کہ جیسے نہ نوجوانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کوئی کام کریں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے اپنے یہاں جمعے میں حضرت امام حسین ردی علو کے صحابیت پر کلام کیا تو اس میں یہ حدیث ہم نے بیان کی جس کے راوی حضرت امام حسین حضور علیہ السلام سے حدیث بیان کرتے کہ ہم نے اپنے نانا کو یہ فرماتے سنا کہ آدمی دین کی خوبی یہ ہے آدمی کے کہ وہ لایانی باتوں سے پرہیز کرے جس پہ کوئی حاصل نہ وسول ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے مسلمانوں جی چلیے ادھر سے پوچھے سر ادھر سے کو ایک دو جواب سوال لے لیں جی فرمائیے